اور مالک کون ہے جی آج اس ملک آپ ہیں شکر ایک ساتھی سے مالک ہیں جی ماشاء اللہ ایک ڈاکٹر صاحب نے خط لکھا کہ مجھے مالدار مریض اچھے لگتے ہیں اور غریب مریض اچھے نہیں لگتے ہیں اور مالدار مریضوں کے بارے میں دل میں احچاط ہوتی ان کی شفا ہو جائے غریب مریضوں کے بارے میں یہ نہیں ہوتی ہے تو جواب میں لکھا کہ اسی کو تو مال پرستی کہتے ہیں اسی کو تو زرپرستی اور مار پرستی کہتے ہیں اور یہ دل کی کجی ہے دل میں ادب ایمان کے سرایت نہ ہونا اور مار کی محبت کا سراہیت ہونا دل کے اندر اس کے ساتھ آدمی کثرت عمال کر رہا ہو تو واضح جسم میں آیا ہوا ہے کہ ایسے حال میں فرض واضح عمل قبول نہیں ہے اللہ کے ہاں بھول نہیں ہے جی کہ دیر میں فرق ہے اور فرق بھی مہم فرق ہے، آپ گراف، ہاں جی گراف ڈیفیکٹ ہاں جی؟ اور میجر بینڈر ہے ہاں جی؟ یہ گراف ڈیفیکٹ ہے اور میجر ہے یہ معمولی بات نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے تو یہ میجر ڈیفیکٹ ہے جی اور بینڈر ہے خدا نخت پہ چلتے چلتے گاڑی پہ پسلا ہو جائے اور کوئی پاس مستری ہو تو مستری صاحب کہتے ہیں کہ چل تو رہیے لیکن اب آپ اس کو آپ چلائیں نہیں آگے نہ جائیں <coughs> کیونکہ اب اس کا ایسا ڈفیکٹ ہے آپ ایسا گراف افیکٹ بڑھ رہے کہ اب آپ خطرے میں اور غلطی پر کہتے ہیں کہ آپ چلائیں آپ پہنچ جائیں گے پھر ایک سال کر لیں پسند ٹھیک کر لیں بس بعد میں گئے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ آگے لگ جائیں آپ کو جانے میں خطرہ ہے ٹھیک اس سلسلے میں اپنے بارے میں یہ معلومات رکھنی ہوتی ہیں اور اپنی تشخیص کرانی ہوتی ہے کہ روحانی لحاظ سے کہیں میں ایسی کے بعد میں ابتدا تو نہیں ہوں اس کی وجہ سے اللہ کے یہاں مقبول ہو کر اللہ کی نظر سے ہوں ہماری یونیورسٹی کے دو بڑے عجیب واقعات ہیں ایک ہوتے تھے ماسٹر سلیمان صاحب کا جیٹ اسکول کے ٹیچر ان کا کوئی ڈسٹ ٹیچر تھا یا جو بھی تھا وہ خیبر اسپتال میں داخل تھا اور یہ تین چار ٹرانسجور کے مرض صاحب یادو کے لیے گئے یادو سر کے لیے اٹھے نا تو باقی مارسد صاحبان کہتے ہیں ہم اٹھے سلمان اٹھنے کے بعد جو ہے تو گیا جھگیا ایسے ایسے بروتن کے قدموں پر گر رہا ہے مریض کے مریض کے قدموں پر کیوں گر رہا ہے آدمی کیا ہو گیا کہ اس کو پکڑے اٹھائیں اوپر کو پوچھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں وہ کیا ہو گیا ہے کیا کہ اتنی سوچ آدمی زمین پر پہنچ گیا اور کوئی اٹھانے کے آگے بڑے سے نبر دیکھیے آدمی کہ گیا مریض کی آدر کرنے کے لیے اپنی بیماری کی تشخیص ہی نہیں ہے کہ اپنا ہار جہاں تک پہنچ گیا ہے تو اٹھنے کے حالات ہی نہیں ہے دوسرا واقع اس طرح وہ کربی کے پروفیسر تھے پروفیسر ان کا کوئی رشتے دار آیا ہوا تھا بیمار ہو گیا اس کو خود لے کے گئے اور وارڈ کو پہنچے اور اس ڈاکٹر کے ساتھ کچھ بات کی تھی مریض کو اس کے والے کیا اور دیکھنے کا اسے پروفیسر صاحب کی طرف دیکھا ہوں, پروفیسر مریض کو چھوڑو آپ لیٹے بس پروفیسر صاحب لیٹا اور لیٹ سے ہی اس کو فرض ہو گیا اس کو اسٹاک ہو رہا تھا فارج اس کو ہو رہا تھا اور میں مجھے اندازہ گر رہا ہے دوسرے کے علاج کرانے کے لیے ہے خود اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے وہ اس کے بارے میں فالج ہوا کہ فالج ہے آیا واپس ہو کر تو ہاتھوں پیروں کا نہیں تھا بلکہ اس کے دماغ کا فالج ہوا کہ اس کے بعد اس کا شعبہ ختم ہو باتیں کرنا باتوں کا جواب دینا اور سمجھنا یہ ختم بس کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا باقی رہ گیا تو اپنی تشریف ہی نہیں اپنے بارے میں پتہ نہیں دوسرے ہم معاشرے کی الاج کی فکر میں لگے رہتے ہیں اور تب کرتے ہیں معاشرہ خراب ہے تب سے کرتے ہیں لوگ خراب ہیں نہیں ہے کرتے کھلنا خراب ہے ایک دفعہ ایک آدمی کے ساتھ ایک بڑا بڑی اصل کا سر تھا جی اس کے ساتھ اردم میں جانا ہوا تو ارنم میں جاتے ہی ان دونوں ایک اردم کا ڈائریکٹر ہوتا تھا اور ایک اس کے ساتھ نمبر دو تھا تو نمبر دو بھی اسپیشل تھا ڈائریکٹر بھی تھا کی اپس پرکس کر تو ایسے قریب جگہ پر آپس میں تعلق مقابلہ رہے گئے ہوتے ہیں پہلے افسر صاحب گئے تو انہوں نے اس کا پوچھا دوسرے ساتھی کے نا پھر اس کی کچھ کباس نے بیان کی پھر اس کی کچھ قیبت کی پھر اس کو برا کہا ڈائریکٹر سے, سے کہ یہ میرا کام ہے اب اس آدمی کا ایک کام تھا اس کے لیے آیا تھا وہ کام کہہ دے اس کو بعد میں پتہ چلا کیا لوگ بڑے ہوشیار ہیں وہ پہلے آدمی کے دل کو کیا کرتے ہیں دل کو بھی طرف مائل کرتے ہیں دل لیتے ہیں اسے دل لینے کا طریقہ کیا ہے خوشامد غیبت اس کی خوشامد کرنا جو اس کے مخالف اس کی غیبت کرنا اس کو برابلہ کرنا اور کے بعد پھر اپنا کام نکالنے کے لیے کہتے توبہ یعنی سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا کام جو ہے وہ خوشامد سے ہو رہا ہے سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا کام جو ہے وہ غیبت سے ہو رہا ہے خوش آمد میں خوش آمد بھی کبھی کبھی جس آدمی کو خوش آمد کرتے ہو دیکھو سمجھ جاؤ کہ اس کی شخصیت بہت کمزور ہے ایک بات اور دوسری بات اس آدمی سے ہوشیار رہو کہ بہت خطرناک ہے یہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اور خوشامت کبیرہ گناہ گنا صحیح گناہ تو گیا خوشامت سے مسئلے حل ہونا اور ریور سے مسئلے حل ہونا یہی تو فاصلے یقین ہے یہی تو آج کل ایم بی اے ایم پی اور ساری ٹرننگ یوروپ کی ترتیبیں ہو رہی ہیں ان کی بنیاد ہے جو سرسوں چل رہی ہے جو کاروبار چل رہا ہے ذرائع اختیار کیے جائے جس کی وجہ سے کوئی آپ کی طرح مائن ہوا کام نکالے آپ کے سارے بنیادی اپنے آفات کو حاصل کرنے کے لیے کون سر ہے ان کے ہاتھ حلال حرام جائز میں جائز کی کوئی ہی نہیں حلال حرام اور جائز میں جائز کی تمیز نہیں مطلب ہمارے ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب کے لیے گاڑی خرید رہے کس گاڑی خرید رہے تھے تو ہمارے چار مہینے لگائے ہوئے ساتھی تھے بڑے پرانے ساتھی ان سے تذکرہ کیا کہ ساتھی کے لیے گاڑی خرید رہے ہیں جی ہم نے بات کی بتایا میں لے ڈاکٹر صاحب گاڑی لینے کا نہیں ہوتا پہلے ایک آدمی کو بیچتے ہیں برائیاں بیچتے ہیں پھر اس سے بات کرتا ہے اس کی برائی بیان کر اور ڈپریس کرتا ہے پھر جا کر آدمی بات کرتا ہے پھر خریدتا ہے ماشاء اللہ چار مہینے سے لوگوں کو تبلیغ میں نکالنے کے لیے بیوقوف بنانے اور ڈاج کرنے کا طریقہ سیکھ رہے ہاؤ ٹو ڈچ دی پیپل اینڈ ہاؤ ٹو بی فوڈ دی پیپل نہیں ٹو موبائل کس طرح بجے سیکھتے اب یہ قلب کا گناہ ہے کبھی گناہ ہے اور حرام ہے وہ خطر کے پہنچنے والے آدمی کو پتہ بھی نہیں کہ آرام ہے وہ خود کر رہا ہے اور آپ کو کرنے کی ترغیب دے رہا ہے تو مدد یہ ہے کہ اس کو حلال نہ بلکہ اس کو دانشوری سمجھتا ہے ہر ایک آدمی سمجھتے ہیں جس بات کو میں چلا رہا ہوں کر رہا ہوں سمجھ دانشوری یہی ہے اس لیے تو میں کر رہا ہوں ہے ایک آدمی کا خیال ہوا نا کہ میں بیٹے کی شادی کروں گا. تو اس کو اب سر اٹھا لیا جی اس عمر کے لوگوں کا مسئلہ ہے کہ بیٹوں کی شادی کیسے کرے کہ بیٹے کی شادی کروں گا تو اس کے کہا لے کہ شادی میں کسی ہوشیار آدمی کی طرف کروں میں سمجھار آدمی طرح سے نہیں کرتا تو سمجھدار ہوشیار کیا یہ آدمی سب خود بہت کنویوز تھا نہیں. بہت کنجوز تھا تو اس کے خیر میں یہ تھا کہ جو آدمی بہت کنجوز ہو وہ بہت ہوشیار ہوتا ہے بہت مزیدار ہوتا ہے تو ایک آدمی گھر پر چلا گیا اس نے آواز دی تو سے کہا کہ کون ہو تو اس نے کہا کہ اس نے اپنی کنجوسی کی مہارت سے کہا اتنے زور شور سے بولتا ہوں میری طاقت لگتی ہے کہا باہر آؤ سے بات کرتا ہوں تاکہ زور سے میں نہ بولوں میری جان نہ لگے آدمی تو اس نے کہا میں باہر نہیں آتا ہوں, ادھر سے ہی بات کروں تو اس نے کہا کہ باہر کیوں نہیں اس کہا باہر آنے سے جوتے گستے ہیں نا خریدار ایک جگہ شادی کروں گی ہشیار آدمی کہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ آواز سے جان لگتی ہے مجھ سے بھی اتنا زیادہ ہوشیار ہو کہتے جوتے گستے ہیں <laughs> تو آدمی جس کو کر رہا ہے سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑی درج فری ہے میرو ساتھی کا عالم و ساتھی کی جب ہم بات سنیں کہ ماشاء اللہ نے اس چار مہینے میں وزیر سیکھا ہے کہ لوگوں کو کیسے متاثر کر کے اپنے ساتھ چلتا کیا جائے اور جو بارہویں تاریخ سے مطلع تھے اور یہ کثر یہ فکر نہیں تھی یہ فکر تھی کہ ایمان وجود میں آئے تخوہ وجود میں آئے اللہ کا خواب جو لوگوں کے ان کو یہ سنا ہے کہ ہم جاتے کہتے کہ یا بھی کہتے ہیں یہ اللہ اس کو بھی فائدے کا ذریعے بنا میرے بھی فائدے کا ذریعہ بنا یہ اس کو بھی فائدہ تا فروغ مجھے بھی سے فائدہ تھا یہ اس کے لیے ذریعہ بنا اس کو میرے لیے فائدے کا ذریعہ بنا میرے رحمد ہوئی رحمد یہ بیان کرتے ہیں تو شروع پڑھتے ہیں اور الحمد للہ اور یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اپنے نفسوں کے شروع سے تو اس طرح سے نیت کرنی ہے کہ یا اللہ میرے نفس کرنے سے جو شر ہے اور آنے والوں کو سننے والوں کو پناہ نصیب پڑھنا کہ اس کے پاس کرنٹی ہے کہ میں پورا خیر ہی خیر ہوں یا اللہ میرے شروع جو وہ سر کو محفوظ کرنا اور یا اللہ میں تو اتنا کمزور نہیں تھا ان شروع پہ اگر مجھ پر گرے تو اور شرم میرے اندر رہ ہو جائے گا یا اللہ مجھے ان کے شروع سے محفوظ کرنا اور مئی حضر اللہ فلام حضل اللہ اس کو اللہ ہدایت دینا چاہیے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا فلاح حادی اللہ اس کو کوئی گمراہ کرنا چاہیے اور اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا لہذا تو جو تقریباً تقریر کر رہا ہے اس میں تو الگ اللہ کی نیت کر سواب کی نیت کر اس <تصفح> سواب ملے نہ کہ اس کو اللہ نے ہدایت نہیں اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا جس کو ہدایت نہیں دینی اس کو ہدایت نہیں, نہیں دے سکتا تیاری طرح سے ایک محنت ہے محنت اللہ کے ویور پیش کر کے سواب تو مل رکھنی ہے اللہ کے کی, کی نیت کرنی ہے اس بات کے لیے بولنا ہے کہ اس شاید اس بات کو میری سمجھ میں یہ بات بیٹھ جائے بولنا سے اور کی جائے سبحان اللہ یہ جناب اللہ عالم کے پاس بیٹھنا اٹھنا ہمارا ہوا تو واقعی یہ باتیں میری سنی ہیں تو میں مقررین نہیں تھے بلکہ ہرا ملک کی نہیں ہے تو کچھ پیچھے کیا نیت ہے اور اس نیت کو اختیار کر کے ہم اس سے کریں اور میں میں تلاؤ نے اس سے ثابت ہو جائے جو مصنوع دعائیں ہیں ہر موقع مال کی ان کے معنی اور ان کے پیچھے جو اصور ہے وہ کو سمجھ آ جائے تو ہر موقع کے لیے زبردست رہنمائی ہے ہر موقع مال کے لیے مصنوع دعائیں ہیں ان میں زبردست رہنمائی ہے اور زبردست مسائل کا آج ہے استخارے کے دعا کو اسے دیکھے نا اللہ مین فخیر یا اللہ میں تو اس سے مشورہ کرتا قدرتی کا علم تھا آپ کی قدرت کے وسیلے ہے اور آپ کے علم کے وسیلے اللہ من کا, کا قدرت کیا اللہ من سخیروں کا علم کا علامہ سخیروں کا بعلم کا یا اللہ میں مشورہ کرتا ہوں تو اس سے تیرے علم کے وسیلے سے قدرت کا اور قدرت چاہتا ہوں تو اسے تیری قدرت کے وسیلے سے فضل من عظیم اب تو اس سے تیرے فضل کا یہ سوال کرتا ہوں میں قدرم تو جانتا ہے میں نہیں جانتا حضر خیر معاشی یہ اعلیٰ تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے میرے دین کے لحاظ سے میرے آخر کے لحاظ سے میری کے لحاظ سے بہتر ہے تقتر ہو رہی جس سے میری قدر فرما و یا میرے لیے آسان فرما میں نے کنتالمن حضر دینی معاشی واقمی تو جانتا کہ یہ کام میرے لیے شر ہے میری آخرت کے لیے میرے دین کے لیے میرے کے لیے مجھے اس سے بچا سمجھ سکا وقت خیر مقدر فرما خیر جہاں سے بھی ہو وقت نہیں دی تم مرض نہیں دیجئے تو مجھے اس پر راضی بھی کر دو مرضی کے خلاف مرضی کے خلاف میری بات کو آپ لیا فیصلہ کیا ہے میری مرضی کے خلاف مجھے پسند نہیں آ رہی ہے مجھے اس پر راضی کر بتائیں کتنی بردست رہنمائی کی باتیں ہیں ہے ہی نہیں یعنی تو ساتھیوں کو ہی عام طور پر لوگوں نے بتایا تھا کہ دورے گاج پڑھ کے سوئیں جو خواب دیکھیں اس پر فیصلہ کریں حدیث شریف نے سکھارے کے بارے میں خواب کا تذکرہ بھی نہیں آیا ہوا جی خواب کا تذکرہ عزیز شریف نہیں آیا ہوا خواب آنا بزرگوں کا تجربہ ہے کوئی بڑی روحانیت والے ہوں جن خواب سے آتے ہوں नहीं? ان کو خواب آ جاتا ہے بڑا نمائیاں ہو جاتی ہے ورنہ عام طور سے آج کل جو کا حال ہے تو خواب ہمارے ایسے ہی آتے ہیں، اوٹ پٹانگی ہوتے ہیں نظر ہماری خراب آنکھ ہماری خراب کان ہمارا خراب سہن ہمارا خراب فکر ہماری خراب سوچ ہماری خراب، تو اس کو کیسے صحیح خواب آئے گا صحیح خوابوں والوں کے لیے بڑی کبھی روحانیت کی اور پاک باندنے کی ضرورت ہوتی ہے ان کے خواب سے خواب کرتے ہیں بس ایک دعا مبارک دعا ہے دو کار پڑھ کر دعا کو پڑھ کے ہے اس کے بعد پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوں طرف خیر خیر ادا دے نہ ساتھیوں کو بتایا کرتے ہیں کہ دورے کاج پڑھنا اور دعا کو پڑھنا اور یہ تو کر لیا کریں لیکن اس دعا کو مسلسل پڑھتے رہا کریں ان دنوں میں جن دنوں میں کسی کام کی طرف متوجہ ہیں اور کام ایسا مشکل ہے فیصلہ کو نہ کہ اس کے لیے ساری زندگی کے بارے میں اثرات آ رہے ہیں تو اس کو مسلسل جائے من جانے دل ایسی رہنمائی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر, خیر مور کی طرف موڑ جاتا ہے برکت مسئلہ حل ہو یا نہ ہو دعا کے کل مار پڑنا بازار خود اتنی بڑی عبادت اتنا بڑا جو سوال ہے اتنا بڑا اللہ کا خور ہے کے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے کام بننا بننا کوئی بات پوچھتے ہیں آپ تو ذکر کرتے ہیں کوئی بات پوچھتے ہیں تو پوچھیں گے دوسرے کے لیے سکھارا کرنا یہ تو قرآن حدیث میں آئے ہوئے نہیں یہ تو ان کا ان کی اپنی ترتیب ہے وہ جانے اور ان کا کام جانے عام طور پر لوگ کمزور زین اور وہاں. تو نہیں ہوتے ہیں عام طور پر انسان کمزور ذہن والے اور وہمی ہی ہوتے ہیں اور یہ لوگ وہ انسانوں کا خوب استحصال کرتے ہیں اور خوب ان سے کمائی کرتے ہیں تو یہ مصنوع چیزیں نہیں ترتیب ہے سو میں نے مجھ سے بات پوچھی تھی لیکن بیٹھا ہوا ہوں سو آدمی نے رابطہ کیا میں نے ان کو سو جواب دے دیے وہ دس کے بارے میں ٹھیک آ گئے نوے کے بارے میں غلط آ گئے وہ نوے والے بیچارے جا کر خاموش ہو گئے دس نے اور دس کو چرچا کیا انہوں نے چر چرچا کیا تو سو گاہ میرے پھرو گے تو اس طرح لوگوں کا کاروبار چل پڑتا ہے